چودہ سو اکتالیس ہجری ماہ محرم کی انتیسویں تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس تیسری فصل کے تیسرے نقطے میں تحال جاری ہے گزشتہ اسباق میں ہم نے صورت شعراء کی آیات کی تلاوت مختصر ترجمے کے ساتھ کی تھی آج کے درس میں استاد محترم کے جو تاثرات ہیں ان آیات کے سلسلے میں اور ان آیات کی بنیاد پر انہوں نے جو حالات حاضرہ پر تفسرہ فرمایا ہے اسے ہم مختصر نقل کرنے کی کوشش کریں گے استاد محترم فرماتے ہیں ابتدأ الحوار بين موسى عليه السلام وفرعون عقديا فلما بين موسى عليه السلام أن لهم ولآبائهم ربا هو مالك الملك ورب المشارق والمغارب دب في فرعون شيطان التغيان فاتهمه بالجنون ثم هدده بالسجن موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون كدرميان نزرياتي قفتقوك سلسلة شروهوا عقيديكي منيات برباط شروهي موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے جب یہ بیان فرمایا کہ ان کے اور ان کے آبا و اجداد کا ایک رب ہے جو کہ مالی الملک ہے مشرق و مغرب کا پروردگار ہے اور منتظم ہے اس وقت جب مسا علیہ السلاط والسلام نے یہ حقائق فرعون کے سامنے پیش کیے تو فرعون کا شیطان جوش میں آ گیا اور انہیں جیل سے اور سزاؤں سے ڈرایا اور کہا کہ اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو حاکم مانو گے میرے علاوہ کسی اور کا قانون مانو گے تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا پھر مسا علیہ سلاط نے معجزات اور دلائل پیش فرمائے فرآن ان دلائل کے سامنے عاجز تھا فہاد ہی لا تناقش ولا ولادا آفس السجن اس لیے کہ معجزات کا مقابلہ کرنے کی سکت اس میں تھی نہیں اور معجزات کو تو وہ جیل میں نہیں ڈال سکتا نا اللہ تعالیٰ کے معجزات کو تو وہ قید نہیں کر سکتا اس وقت اس نے اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے اراکین حکومت کو کہا سحری فماد کہ یہ جادوگر آیا ہوا ہے بہت بڑا جادوگر ہے یہ تمہیں اپنے جادو کے زور پر جادو کے بلبوتے اپنے وطن سے نکالنا چاہتا ہے اتہمہو بقدرت السحر یعنی مسا علیہ سلاط و السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور پھر عراقی نے پارلیمنٹ سے اس نے امداد طلب کی کہ سب مل جل کر وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہیں سب سے پہلے پاکستان والی بات ہو گئی یورید معیخری جم عردم اور اس وقت وہ اپنی ڈیموکریسی کا اظہار بھی کر رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ مستبد سرکش اور ڈکٹیٹرشپ کا اعلان کر چکا ہے حتیٰ کہ اس نے یہ تک کہا تھا انرب کمل میں تم لوگوں کا سب سے بڑا اور اعلی حاکم ہوں اب جو ہے وہ جب سیاسی ضرورت پیش آئی ہے اپنے اراکین پارلیمنٹ اور اراکین شورا کے ساتھ نرم الفاظ استعمال کر رہا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ مادا تامر تم لوگ کیا حکم دیتے ہو حالانکہ یہ خود حاکم ہے اور یہ خود ہی امیر مطلق ہے استاذ فرماتے ہیں کہ وہاں کردہ ہوں فکل ضمان کما فال یوم فیمس رحیات الاسلاحسیہ سے عراق کہ یہ جو تعبت ہوتے ہیں سرکش قسم کے بدماش حکام ہوتے ہیں یہ ہر زمانے میں اسی طرح ہوتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ نرم سیاست اور نرم پالیسیاں جو ہے شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ عراق پر حملے کے بعد عرب ملکوں میں سیاست میں ایک تبدیلی آئی اور وہ جو بڑے بڑے بدماش اور سرکش قسم کے حکمران ہیں وہ بھی اپنی پالیسیوں میں نرمی لانے لگے حکومتی اراکین کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ مسئلہ چونکہ نظریاتی مسئلہ ہے معجزات اور عقائد کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس لئے ہمیں بھی دینی پیشواؤں سے کام لینا چاہیے اور اس زمانے کے جو کفار کے دینی پیشوات ہے وہ جادوگر تھے تو شورا کے اراکین نے فرعون کو کہا ارج و اخواہ کہ ان کے ساتھ جو بات چیت کا سلسلہ ہے اسے فی الحال ملتوی کر دیں اور شہروں میں اعلان کروا دیں کہ جو بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں وہ حاضر ہوں اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے استاد محترم فرماتے ہیں کہ یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے ملاحظہ ہے جس کی طرف استاد متوجہ فرما رہے ہیں فجمع عصہ رت المعقات یوم معلوم ایک مقرر وقت ایک مقرر دن متعین دن جادوگر جمع ہوئے استاد محترم فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ خبر گردش کرنے لگتی ہے جس کا تعلق سعودی عرب کے حکومتی علماء کے ساتھ ہے جس وقت سعودی عرب کے دو شہر خبر اور ریاض میں امریکیوں کے رہائشی علاقے پر مجاہدین نے حملہ کیا اور انہیں نقصان پہنچایا تو اس وقت سعودی عرب کے سرکاری مولویوں نے جو بیان جاری کیا تھا اس کا عنوان یہ تھا بنا على و من وزیر داخلی سمو سمو وائف بن عبد العزیز في دورتها یا تاریخ و قزا یعنی نائف بن عبدالعزیز وزیر داخلہ کی دعوت کی بنیاد پر اکابر علماء کی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں یہ بات طے ہوئی كيف بہت المور استاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے کتنی مشابہت ہے ان دونوں معاملات میں فرعون نے بھی بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا اور یہ اس زمانے کے جو تعبت ہیں یہ بھی اپنے بڑے بڑے سرکاری مولویوں کو جمع کرتے ہیں تاکہ یہ مجاہدین کے خلاف فتوے دیں لقد ارسل فرعون وزارت داخلی یتی اللہ یتی کبار العلمائے حاشرین استاد محترم اس زمانے کے حالات اور فرعونی دور کے حالات کے درمیان جو مشابات ہے اسے ذکر فرمانا چاہ رہے ہیں کہ فرعون نے وزارت داخلہ کو امر کیا کہ جا کر یہ بڑے بڑے سرکاری مولویوں کو جمع کرو فجتماوفی دورت اہم اقدار علیم ایک معلوم تو مقررہ دن وہ جمع ہوئے وقیل للناس سے یہ ان نہا الا اللہ ادورب المریکان فی سعودی یا شرد اور اس وقت یہ کہا گیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے سعودی عرب میں امریکیوں کو مارا ہے یہ اقلیت ہیں تھوڑے سے لوگ ہیں وہ انلی ولی امر غائیون اور انہوں نے حاکم کو غصہ دلایا ہے اور سب کے سب لوگ احتیاطی حالت میں ہیں تیار پوزیشن اور تیار حالت میں ہیں وہ انا اعلی کل مواتین ایکون رجال امن اور ہر سعودی کو چاہیے کہ وہ سیکورٹی فورس کا کردار ادا کرے فلیمہ ان نم اشتمع الناس للفرعون سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جادوگر کیوں جمع ہوں؟ کیوں آئیں انہم علی تتوی الناس للفرعون وہ لوگوں کو فرعون کی اطاعت پر راضی اور قانع کرنے کے لیے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جمع ہوں گے وکیل هل سے مشتمع اور لوگوں کو کہا گیا کہ کیا تم لوگ بھی آؤ گے اس مجلس میں شریک ہوگے طبی اور صحارت ان کا ہم الغالبین جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب آ جائیں یہاں استاد محترم فرماتے ہیں دو اہم باتیں ہیں اگلے سبق میں ہم ان دونوں اہم باتوں کی طرف توجہ کریں گے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد ولی و صحبی اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ